ہاں جو رانائی نگاہوں کے لیے سامانے جلوا ہے جو رانائی نگاہوں کے لیے سامانے جلوا ہے لباس مفرسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی جو رانائی نگاہوں کے لیے سامانے جلوہ ہے لباس مفرسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی یہاں تو جاز بیت بھی ہے دولت کی, کی پروردہ یہاں جا تو جاز بیت بھی ہے دولت کی, کی پروردہ یہ لڑکیوقتش ہوتی تو بدسورت نظر آتی یہ لڑکی فوقتش ہوتی تو صورت نظر آتی